امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ کہ اس سفر میں تھے رات پڑ گئی تو مسجد میں عشاء پڑی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے سب باہر نکل جائیں انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں رات گزارنی ہے اپنا تعارف نہیں کروایا میں کون انہوں نے کہا نہیں جی یہاں اجازت نہیں تو ایک آدمی تندور پہ روٹی بناتا تھا پکاتا تھا اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے آپ میرے ساتھ چلے میرے ساتھ رہے آپ وہ ساتھ لے گیا تندور کا کام آٹا گود رہے روٹی پکا رہا پھر لٹ رہ بیٹھ رہ اس بار کی کسرت کر رہے امام صاحب تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے بڑا جی بات بہت استغفار کر رہا ہے اس کی زبان پہ استغفار ہی استفا اس سے پوچھا بھائی تم نے استغفار بہت کیا اس کے کیا فائدے دیکھے انہوں نے کہا کہ میرے بڑے مسائل تھے جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر کرے اور میں جو مسئلہ آتا اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرا مسئلہ حل کرتا تھا میری دعائیں فبول ہوتی ہیں استغفار کی میں نے یہ فائدہ دیکھا میری دعائیں بڑی فبول ہوتی ہے میری ساری دعائیں قبول ہوئی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی وہ کون سی نہیں ہوئی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری سے ملاقات تو کروا دے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے دعا مانگی یہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی باقی ساری قبول ہو گئی ہیں اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی میں جو تیرے سامنے بیٹھ رہا ہوں احمد بھی نمبر ہی بیٹھا ہوں. اور مجھے لگتا یہ ہے یہ استغفار کی جو تیری کسرت ہے نا یہی مجھے کھینچ کے یہاں پر لے کر رہے. ایک صحابی نکلے اور زور سے کہہ واہ سون واہ سنو با میرے گناہ گنا میرے گناہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے میں کیا ہوا حضور میرے سے گنا بہت ہو گئے میں تو مارا گیا آپ نے ہمیں کہو اللہ کامین سنو بھی اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری جو مغفرت ہے نا وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع اور مجھے اپنے عمل کا کوئی آسرا نہیں مجھے جو تیاری رحمتی کا آسرا میں پھر کہ ورحمتك ارجع عندي من عملي فبيركو اللهم لنا مغفرتك واسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي تظهر سيدوا पड़वाई और मैं जाओ अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर وخير الخطائين التوابون تم سب کے سب قطا کار بہترین ہو ہیں جو اللہ سے معافی مانگے انہارا کرو تو کیا ہوگا ایک تو اللہ گن معاف کر دیں گے اور پھر اللہ بادشاہ دیں گے اور اللہ تمہاری مدد کریں گے مال بھی دیں گے مال اولاد بھی دیں گے بیٹے دیں گے اور اللہ نہروں میں برکت دیں گے باغات میں برکت دیں گے اللہ کے وعدے ہمارے نسلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے ہمارے نسلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے ہمارے نسلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہمارے کا حل ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ کے سامنے تجرب جاری کرنا ہے یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے چھوٹے بڑے مسئلوں کا حل انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل غریبوں کے ایمالداروں کے مسئلوں کا حل عوام کے حکمرانوں کے مسئلوں کا حل استغفار استغفار اللہ سے معافی, معافی، توبہ تو اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے گڑ اپنے گناہوں کو چھوڑیں جو غلطی ہوئی اس پر ندامت ہو آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزب ہو